أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسطوا فلما قضي يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا يا قومنا سمعنا کو انزل من بعد موسا ذلباد موسہ مصدقل بین یدحی ہدی اِلحق و اِلا طریقم مستقیم یعمنا عجیبودا اللہ و امینوبح یکقف القُم منظنوبم و یجر کم من عظابن علیم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير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 لم لمی البسا عتم من نهار بلاغ فہل یوہلق و اقوام القوم الفاسقون مقصد سور حام احقاف کا شرک و دعا کی نفی شرک و دعا کی تردید شرک میں جو سب سے جامع شرک ہے حوامیم صبا میں اس کی تردید کی جا رہی تھی یہ سات صورتیں حوامیم یہ ایک ہی مقصد پر تھیں اور یہ اصل دعویٰ اور اصل مقصد سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا آیت چودہ میں آیت ساٹھ میں اور آیت پینسٹھ میں فد اللّہ مخلثین اللہ الدین وکال رب کم ددعی استجبل ہو فد الح مخلثین لین <تصفح> یہ دعویٰ سورہ حامی مومن میں بار بار ذکر کیا گیا تھا اس دعوے پر جو آئندہ آنے والے حوامیم تھے اس میں شبہات ذکر کیے جا رہے تھے اور ان شبہات کے جوابات دیے گئے سورہ حامیم سجدہ میں اس دعوے پر چار شبہات ذکر کیے گئے پہلا شبہ یہ آیت نمبر پانچ میں تھا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی دوسرا شبہ آیت نمبر پچیس میں کہ ہم خواب میں ڈرائے جاتے ہیں اور ہماری حاجتیں تو پوری ہوتی ہیں تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں کہ یہ قرآن آپ کی اختراع ہے آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے کیونکہ آپ عربی ہیں اور قرآن یہ بھی عربی ہے اور چوتھا شبہ آیت نمبر پینتالیس میں یہ قرآن اگر اللہ کی جانب سے ہوتا تو ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا ہوتا ہر شبے کا جواب دیا گیا کہ میری بات کی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں تو تم تم لوگوں کی طرح ہی ایک بشر ہوں دوسرے شعبے کا جواب کہ یہ تمہاری حاجتیں یہ, یہ نیک بندے اور جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا ہے یہ وہ پورے نہیں کرتے بلکہ ان پر ابلیس اور شیاطین مسلط ہیں اور اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوا ہوتا تب بھی تم اعتراض کرتے پیغمبر عربی قرآن آجمی اور ایک ہی مرتبہ میں حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا تو کہاں سب نے مانا تھا سورہ شعرا میں مزید تین اعتراضات ذکر کیے گئے پہلا اعتراض کہ یہ بات آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اس کے دو جوابات دیے گئے تین اور تیرہ میں کہ یہ وہی ہے اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں کو جو الاعظم پیغمبر ہیں تمام پیغمبروں کو اللہ نے یہی وہی کی تھی شرع لکم من الدین ما ندین ماوسہ نوحا ولدی اوحینہ علقا ابراہیم موسا عیسیٰ تمام پیغمبروں کو یہ وہی کی گئی تھی دوسرا شبہ اور دوسرا اعتراض حامی مشورہ میں تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا ایک جواب دیا آیت نمبر چودہ میں کہ جن علماء نے اختلاف کیا ہے ضد اور اعنات کی وجہ سے کیا ہے بغیم بینہم دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں ان لوگوں نے کیا ان کے الگ سے حصہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے دین بنایا ہے تیسرا شبہ سورہ حامیم شعرا میں کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس کے پانچ جوابات دیے گئے تھے دس پندرہ سترہ سینتالیس اور باون پھر سورہ حامیم ظخرف میں آٹھواں شبہ ذکر کیا گیا اور آٹھواں شبہ یہ تھا کہ ہم تو انہیں آلیہ نہیں کہتے بلکہ انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں سفارش کے اس کا جواب آیت نمبر 86 میں دیا گیا کہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ولیمل کلدین یدعون مندون شفاع اور اسی کے ساتھ جڑے چھ مزید شبہات ذکر کیے گئے تھے آیت نمبر 15 میں 20 میں 22 میں اور آیت نمبر تیس میں بتیس میں تیس اور بتیس میں اور یہ چھ اعتراضات یہ ذکر کیے گئے تھے پھر حامیم دخان میں نواں شبہ ذکر کیا گیا کہ شاید کہ یہ سنے تو آیت نمبر 6 میں جواب دیا کہ وہ جو یقینی سننے والا ہے اسی کو پکارو حامیم جاسیہ میں دسواں شبہ ذکر کیا گیا دسواں شبہ ذکر کیا گیا کہ ہمارا دین پرانا ہے اور ہم اپنے بزرگوں کے دین کے تابے ہیں اور تم نیا دین لائے ہو اس کا جواب دیا آیت 18 میں تم مجالنا کا اعلیٰ شریع من العمر فت شریعت کی تابداری میں وہی کی تابیداری کرنی ہے اور اس میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا سورہ احقاف میں یہ صورت ماقبل صورتوں کے لیے تلخیص بھی ہے خلاصہ بھی ہے اور اس میں گیارہواں شبہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ آڑے وقت میں کام آتے ہیں اور مشکل وقت میں یہ ہماری حاجت پوری کرتے ہیں تو آیت اٹھائیس میں جواب دیا گیا کہ عاد نے اور دیگر اقوام نے کسی آڑے وقت کے لیے انہیں خدا انہیں حاجت روا بنایا تھا فلو لان سر وم الدین تخذو مندون اللہ قربان تو کیوں آڑے وقت میں ان کے کام نہیں آئے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کیوں نہیں کی ان کی مدد یہ کیوں نہیں کی فلو لان سر وم اللہ تخزو مندون قربان علیہ فلو یہ لولا یہ حرف حرف ہے اور حرف توبیخ ہے کیوں نہیں یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے انہیں الہ بنایا تھا تو کیوں ان کی مدد نہیں کی اب یہاں سے آیت نمبر 29 سورہ احقاف سے ان آیات میں جنات کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے بطور ترغیب للقرآن حوامی میں سبا میں یہ آپ نے تمام صورتوں میں دیکھ لیا کہ قرآن کی ترغیب حامیم کی ہر صورت کے آغاز میں یہ دیا گیا ہے منکرین کے شبہات اور اعتراضات بھی قرآن مجید پر ذکر کیے گئے طرح طرح کے کہ یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہے اپنی طرف سے بنائی ہے اور ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا طرح طرح کے اعتراضات یہ ذکر کیے گئے اب یہاں پہ قرآن کے منکرین کو اور اس کے پہلے مخاطبین اہل مکہ تھے قریش تھے مشرقین تھے انہیں یہ غیرت یہ دلائی جا رہی ہے اور انہیں یہ شرم جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ پیغمبر یہ تم لوگوں ہی کے جن سے ہے یہ تمہاری قوم میں سے ہی ہے عرب ہے قریش میں سے ہے جس شہر سے تمہارا تعلق ہے اسی شہر میں یہ پیغمبر پیدا ہوا ہے تم لوگ اس کے نصب اور اس کے خاندان سے واقف ہو لیکن اور وہ جو کتاب لائے ہیں جو تمہارے لیے بڑی شرافت اور عزت جس طرح سورہ ظخرف میں گزرا وہ ان نحول ذکر الق و کا یہ تو تمہارے لیے شرافت کی کتاب تھی اور کتنی عظمت والی کتاب تھی لیکن اس کے باوجود تم لوگ تم لوگوں پر قرآن کا کچھ اثر نہ ہوا نہ تو تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے نہ تم لوگوں نے شرک کی نجاست کو چھوڑا ذرا اس آتشی مخلوق جنات سے غیرت حاصل کرو کہ انہوں نے ایک مرتبہ پیغمبر کا بیان سنا ہے نہ تو ان کی جنس ایک ہے پیغمبر انسان اور وہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے اس شہر اور اس بستی کے بھی نہیں ہیں لیکن اتفاقاً انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر کا بیان سنا تو ان پر کتنا اثر ہوا ہے اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں اور وہاں اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے قریب والے جو لوگ نہیں مانتے تو ایسی ایسی جگہ سے اللہ دور کے لوگوں کو وہ لے آتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور دور دراز سے لوگ یہ قرآن کو سننے کے لیے یہ آ جاتے ہیں جب قریب والے ناشکری کرتے ہیں تو دور والے لوگوں پر اللہ یہ احسان اور یہ مہربانی کرتا ہے تو عسائیت میں ایک تو یہ بات کہ اگر تمہارے مخالفین تمہاری بات نہیں مان رہے نہ مانیں یہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور پھر وہی تمہاری دعوت کو آگے وہ پھیلائیں گے تو پیغمبر کے لیے تسلی بھی ہے اور عنایات میں قرآن کی ترغیب بھی ہے ان مَزین کو کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو ان کو یہ ترغیب ہے کہ دیکھو یہ اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کتاب کی خدمت کے لیے یہ اللہ جنات سے یہ کام لے سکتا ہے دیگر اقوام سے یہ کام یہ لے سکتا ہے اور یہ آیات ان میں قرآن کی ترغیب بڑے عجیب انداز میں یہ بیان کی گئی ہے سورہ جن میں یہ واقعہ یہ تفصیل یہ آ جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقتاً فوقتاً مکہ سے باہر نکل کر جو مختلف میلے لگتے تھے اوقاز کا میلہ لگتا تھا ظلم کا میلہ لگتا تھا اور دور دراز کے علاقوں میں اللہ کے پیغمبر لوگوں کے اجتماعات وہاں پہ جاتے تھے اسی طرح جب حج کا موسم ہوتا تو اللہ کے پیغمبر جہاں پہ حاجیوں کے خیمے لگتے کیونکہ حج پہلے سے چلا آ رہا تھا تو حاجیوں کے خیمے لگتے اللہ کے پیغمبر ایک ایک خیمے کے سامنے وہ آتے اور وہ بیان کرتے اسی طرح مسفلہ کے چوک میں اور ایک ایک چوک میں کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ابود کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر غیر قوموں کو وہ یہ کہتے اللہ رج الحمل القومی لبل غ کلام عربی فعن قریش ان ان ابلغ کلام عربی کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے تاکہ میں انہیں اللہ کا کلام پہنچا سکوں کیونکہ قریش مجھے اللہ کے کلام پھیلانے سے اور اللہ کا کلام پہنچانے سے وہ مجھے منع کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی یہی عادت تھی اور وہ اللہ کی کتاب پہنچانے کے لیے وہ ایک ایک موقع کسی موقع کو وہ ضائع نہیں کرتے اور ہر موقع اور ہر بازار ہر میلے میں وہ پہنچ جاتے اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب کی دعوت دیتے طائف کی جانب یہ ایک میلہ لگتا تھا اللہ کے پیغمبر اس جانب گئے ہیں جب لوگوں کا وہاں پہ اجتماع ہوتا تھا تو وہاں سے واپسی میں جب اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں بعض صحابہ کرام بھی ہیں تو اتنی اسی اسنا میں صبح کی نماز کے لیے وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور صبح کی نماز میں فجر کی نماز میں چونکہ جہری کراط ہوتی ہے تو اللہ کے رسول وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے سورہ جن میں یہ واقعہ ہم تفصیلاً ذکر کر لیں گے کہ جنات پہلے پہل وہ آسمانوں کی طرف جاتے اور وہاں پہ فرشتے جب آپس میں باتیں کرتے تو یہ کان لگا کر سنتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ آتے وہ بعض باتیں وہ سن کر نیچے کاہنوں کو وہ پہنچاتے لیکن پھر آسمان پر پہراداری وہ بڑھ گئی اور پھر جنات کا اوپر جانا وہ مشکل ہو گیا تو آئے اپنے بڑے کے پاس تو ابلیس نے انہیں کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ سورہ جن میں آ جائے گا اشر ارید بن فل ارد ام اراد بے رب رشدا یا تو اللہ نے زمین والوں پر کسی شر اور کسی عذاب کا ارادہ کیا ہے اور یا انہیں کوئی بہت بڑا خیر اور فائدہ پہنچنے والا ہے تو جنات کو دنیا کے مختلف سمتوں میں ابلیس نے تقسیم کیا اور انہیں پھیلا دیا تبری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ نصیبین یا یعنی نشام کے علاقہ نصیبین کے ساتھ جنات تھے اور انہیں یہ حجاز اور تہامہ کا یہ علاقہ یہ انہیں سونپا گیا جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ ایک جگہ پہ وہ کھڑے ہیں بڑے پرسکون انداز میں اور اللہ کے پیغمبر وہ آگے کچھ پڑھ رہے ہیں اور بعد بیچے والے لوگ وہ اسے سن رہے ہیں جنات نے جب قرآن کی وہ کراط سنی نماز میں تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے یہ وہی کی کہ جنات کا ایک گروہ یہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے قرآن سنا اور پھر ان کا یہ ادب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ان کا ادب کہ ایک دوسرے کو اشارے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش اور خاموشی سے اللہ کی کتاب یہ سنو اور خاموشی سے اللہ کا کلام سنو اور پھر جب اللہ کے پیغمبر کا قرآن کا بیان وہ ختم ہوا تو پھر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے وہ لوٹے ہیں اور اپنی قوم کو انہوں نے کیسی تقریر کی ہے غیرت کا مقام ہے یہاں پر ہمارے ساتھ با ساتھیوں نے قرآن کے آغاز سے وہ یہاں چھبیسویں پارے تک پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے منھ کو تالا لگایا ہوا ہے اور ابھی تک انہوں نے قرآن کا درس وہ شروع نہیں کیا قرآن کا درس تو دور کی بات وہ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور یہ بھی کہے گا کہ قرآن پر میں میں بڑا غیرت مند مسلمان ہوں مومن کی صفت تو یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے چاہیے یہ کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر اور لوگوں کو ترغیب دے اور وہ اوروں کو قرآن کی طرف بلائے کیا اب بھی تمہیں اللہ کی کتاب کی حقانیت پر شک ہے کیا اب بھی تم اپنی زبان کو روکے کے رکھو گے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت نہیں دو گے یہ بڑے افسوس کی بات ہے جب تک قرآن کے بارے میں ہمارا خود یہ یقین پیدا نہیں ہوگا کہ قرآن کے بغیر نہ دنیا میں نجات ممکن ہے اور نہ آخرت میں تو تب تک اسی طرح معذرت خواہانہ رویے یہ ہمارے ہوں گے دیگر لوگوں کو دیکھے جن کے پاس قرآن نہیں ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے کسی نے ایک کتاب کا سہارا لیا ہے تو کسی نے کوئی کسی اور عالم کی کتاب کا سہارا لیا ہے اور وہ لوگوں کو کتنی دلیری سے وہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی کتاب کے بغیر دیگر کتابوں کی طرف لیکن مسلمان وہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا اور قرآن کا ادب ان کا دیکھیں کہ وہ قرآن کا کتنا ادب وہ کر رہے ہیں لیکن آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جب قرآن کے لیے بیٹھتا ہے تو صرف جی اتنا ہمیں بتانے کے لیے کہ میں بھی درس میں شریک ہوا ہوں لیکن وہاں پہ کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے تو کوئی واٹس ایپ میں میسیجز کر رہا ہے تو کوئی کسی اور کام میں مشغول ہے جب تمہارا قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہ یاد رکھیں کبھی بھی آپ قرآن کا علم نہیں سیکھ سکیں گے کہ جب تک قرآن کے بارے میں آپ کا ادب نہ ہو جب تک کہ اللہ کی کتاب کا ادب نہ ہو تب تک آپ قرآن کا علم یہ سیکھ نہیں سکتے اور بعض تو ایسے ہیں ہم مساجد میں دیکھتے ہیں ہمارے علماء کرام جب مسجدوں میں وہ درس دیتے ہیں تو ایک تو ان کا درس ایک ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ بغیر لکھائی کے میرے درس میں بیٹھو گے نہیں بس سارے تبرک کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس درس میں بھی کوئی تصویر جو ہے اس کا ورد کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی اور زبان کو حرکت دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن یہ لوگوں کو اور آج کے مسلمانوں کو یہ کوئی ذکر ہی نظر نہیں آتا بڑے افسوس کی بات ہے وہ سورف نہ علئی کا نفرم الجن نے اور اسی لیے ہم یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے درس میں اگر کوئی بیٹھے اور شروع میں ہم نے یہ آداب بیان کیے ہوتے ہیں کہ قرآن اگر سیکھنا ہے تو توجہ سے کان لگا کر اور توجہ سے یہ قرآن اللہ کی کتاب سننی ہے دوسرا یہ کہ لکھنا ہے بغیر لکھائی کہ اگر کوئی یہاں پہ بیٹھتا ہے تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ جائے جس طرح آج تک اس کی زندگی گزری ہے اس کے بعد بھی گزر جائے گی کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قرآن کو وہ لکھے گا نہیں یہ جو ترجمہ یہ جو تفسیر ہم بیان کرتے ہیں ایک ایک لفظ کو لکھے ہمارے استاد محترم وہ ہمیں درس میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں, میں اگر کھانسوں تو میری میری کھانسی اور میرا یہ کھانسنا یہ بھی لکھیں کہ یہاں پہ میرے استاد جو ہے انہیں کھانسی آئی تھی وہ کھانسنا بھی تمہیں ایک وقت میں وہ فائدہ دے گا لیکن یہاں پہ لوگ بے غم ہیں تو کوئی لکھتا نہیں ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ایک برائے نام اسلام کا ہے پھر اگر یہاں پہ کوئی لکھتا بھی ہے تو پھر آگے قرآن کو اس کا نہ تکرار کرتا ہے اور نہ بیان کرتا ہے اور جب مولویوں نے یہ بات پھیلائی ہوتی ہے کہ قرآن کے لیے سولہ علوم ضروری ہیں تو بعض لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم سولہ علوم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تم اللہ کی کتاب کی خدمت نہیں کر سکتے بس جو سنا اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے بل عنی آنی آیا ایک آیت مجھ سے سیکھو وہ آگے پھیلا دو ایک ایک آیت سیکھو اور ہماری یہ دروس یہ ریکارڈڈ موجود ہیں ایک ایک درس سنو ایک درس کئی دنوں میں پڑھاؤ لیکن قرآن سے تمہاری زبان وہ بند نہ ہو بلکہ اللہ کی کتاب کو پھیلا دو آج اگر مسلمان صرف قرآن کے اس پیغام کو یہ پھیلا دیں تم دیکھو اس ملک میں کیا اس دنیا میں کیسے انقلاب آتا ہے علئی إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجنی يَسْتَمِعُونَ تمعن القرآن اور یاد کرو کہ جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر نفرن ایک گروہ من الجن نفرن تین سے لے کر دستک کی جماعت کو عربی میں نفر یہ کہا جاتا ہے نفرن ایک گروہ ایک جماعت منل جن جنات میں سے یستمیعون القرآن کہ وہ غور سے سن رہے تھے قرآن کو ایک ہے یس معون اور ایک ہے یس حروف کی زیادت سے معنی میں بھی زیادتی وہ آتی ہے یعنی قرآن کو جب سننا ہے تو توجہ سے اور غور سے سننا ہے سورہ آراف آیت نمبر دو سو چار میں گزرا تھا وہ ادا قریل قرآن و فسط میل و جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ جی آج مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ یس القرآن والا نہیں ہے وہ جنات آئے اور وہ بغور اور توجہ سے سن رہے تھے قرآن کو اور اس سے پہلے سور حامیم سجدہ آئےت نمبر چھبیس میں گزرا کہ کافروں کی روش کیا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو نہیں سننا بلکہ شور کرو اس کے بیان میں تاکہ تم غالب آ جاؤ کافر اپنا غلبہ اسی میں سمجھتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کے سننے سے منع کرو یستمیعون القران کے جو بغور سن رہے تھے قرآن کو فلما حضروه پس جب وہ حاضر ہوئے یہ حضروہ میں حاضر امیر قرآن کی طرف بھی راجے ہے اور پیغمبر کی طرف بھی راجے ہے دونوں ایک ہی کیونکہ اللہ کے پیغمبر قرآن کو پڑھ رہے تھے فلما وہ حاضر ہوئے قرآن کے سننے کے لیے یا پس وہ حاضر ہوئے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جس مجلس میں وہ نماز پڑھا رہے تھے قالو تو انہوں نے اشارے سے کہا اور یہ قالو کا معنی اشارے سے کہنا یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا اگر مثلا کبھی کبھی مسجد میں ایک بچہ وہ شور کرتا ہے تو بچے نے اتنا شور نہیں کیا ہوتا جو یہ بالغ بچے ہوتے ہیں اور وہ اس بچے کو منع کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے شور نہ کرو تو دوسرا کہتا ہے شور نہ کرو تو بچے نے اتنا شور نہیں مچایا ہوتا کہ وہ بڑے اس سے زیادہ شور مچا دیتے ہیں نہیں بلکہ یہاں پہ قالو یعنی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے زبان پہ اور منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کو اشارے سے وہ کہہ رہے ہیں ان ستو خاموش رہو انسات کہتے ہیں کلام انسات کہتے ہیں کسی بات کو غور سے سننا اور کلام نہ کرنا یہ انسات ہے اور اگر ایک دوسرے سے کہے کہ خاموش رہو اور خاموش رہو تو یہ تو مزید شور یہ شور مچانا ہوا تو کہنے کہنے لگے ایک دوسرے کو اشارے سے ان تو خاموش رہو اور یہ قرآن کا ادب ہے لیکن آج آدم کی آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی وہ قرآن سننے کے لیے وہ خاموش نہیں ہوئے اور وہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے فلما کبیا پس جب پورا ہوا بیان قرآن کا اور جب تک قرآن کا بیان وہ ختم نہیں ہوا تو جاتے نہیں جی آج کا مسلمان اگر اگر درس میں وہ پہلے تو تو آتا نہیں اگر پھر آ جائے تو جب چاہا لیو کر دیا اور جب چاہا قرآن کے درس کو چھوڑ دیا کیا ایسا مسلمان یہ قرآن کو سمجھ پائے گا ہرگز نہیں فلما کدیا پر جب پورا ہوا بیان قرآن کا ولاقوں میں ہی منظرین تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف منظرین ڈرانے والے منظرین والے۔ جب قرآن کا ادب کیا تو اللہ نے انہیں مبلغ بنایا ہے منظر بنایا ہے بیان کرنے کی توفیق دی ہے اللہ نے انہیں تم قرآن کا ادب کرو تم دیکھو اللہ تمہیں کیسا عالم بناتا ہے اور پھر تمہارے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے اور تم انہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام پڑھا رہے ہوگے یہ جو تم پڑھا نہیں سکتے اس کی وجہ یہ کہ تم قرآن کا ادب نہیں کرتے قومہم تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف والے اور اب جنات نے ایک ہی تقریر سنی ہے ایک ہی بیان سنا ہے اور ذرا ان کی تقریر سنو اور یہ سال ہا سال بیٹھا ہے لیکن بس صرف اپنی اصلاح اور باقی ماندہ اتنا خود غرض انسان کے اپنے گھر میں بھی وہ لوگوں کو اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو وہ قرآن نہیں پڑھاتا ایسا خود غرض انسان و لو علاقوں میں ہی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف منظرین ڈرانے والے یہ بھی پبلک سروس کمیشن میں ہمارے بعض شاگرد تقریباً کوئی آٹھ دس کے قریب یہ وہ اس میں ان کی سلیکشن ہوئی ہے تو آج میں اپنے بعد شاگردوں کو یہ بتا رہا تھا مثلاً بعض کا ایک علاقے سے تعلق ہے بعض کا دوسرے علاقے سے تعلق ہے تو میں انہیں یہی ایک نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو اگر میں یہاں پہ مثلاً یونیورسٹی آتا اور میں صرف اپنی جاب کی حد تک اپنی نوکری کی حد تک میں ایک کام کر رہا ہوتا کہ میرا کیا کام ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھا ہوں میں لوگوں کو حدیث پڑھاؤں میں لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھاؤں بس یہ اتنا کافی ہے لیکن میں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنایا ہے اسی لیے اگر یونیورسٹی میں دیگر مضامین بھی اگر میں پڑھاتا ہوں تو جب بھی مجھے فارغ وقت ملا ہے وہ پانچ منٹ کا ملا ہے دس منٹ کا ملا ہے میں نے اللہ کی کتاب کی ترغیب دی ہے تو میں اپنے ان ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پہ آتا اور میں تم لوگوں کو قرآن کی ترغیب اور دعوت نہ دیتا تو آج یہ رشتہ ہمارا قرآن کا یہ نہ بنا ہوتا اسی لیے جن جن علاقوں میں تم لوگوں کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ میں ٹھیک ہے راتوں رات انقلابات نہیں آتے لیکن تم لوگوں نے مصلیحتوں کا شکار نہیں ہونا اور اپنے اپنے علاقوں میں تم لوگوں نے کام کرنا ہے کالجز میں کام کرنا ہے سکولز میں کام کرنا ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے تب جا کر اس ملک میں لوگوں کی زہ... لوگوں کے ذہنوں میں یہ انقلاب آئے گا اور یہ ذہنی انقلاب جب ایک مرتبہ آ جائے جب ہم ان قوم کے ان بچوں پر اللہ کی کتاب کے ذریعے یہ محنت کریں گے انشاءاللہ کل کو یہی بچے یہ قوم کے معمار ہوں گے اور پھر اس ملک میں ایک ایسا انقلاب یہ آئے گا کہ پھر دنیا کی زندگی ہمارے لیے یہ گلے گلزار ہوگی اور یہ ملک یہ امن کا گہوارہ ہوگا اور یہاں کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا اور یہ امن و سلامتی کا ایک گہوارہ بنے گا لیکن وہ تب جب کیونکہ یہاں پہ ایک بندہ کوئی اکیلے کام نہیں کر سکتا لیکن اگر میں دس لوگوں کو اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچاؤں میں انہیں انسانیت کا درس دوں اسی طرح آپ لوگوں کو انسانیت اور اخلاق کا درس دیں لوگوں کی تربیت کریں لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھائیں تو پھر یہاں پہ یہ ایک آواز دو آواز اور یہ تمام آوازیں مل کر اس معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہوگا قالو تو انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم ان سمعنا انا کتابً ان نا انا بے شک سنی ہم نے کتاباً ایک کتاب ایک عظیم شان کتاب قرآن ان من بعد باد کہ جو اتاری گئی ہے موسا علیہ السلام کے بعد حالانکہ موسا کے بعد اللہ کے پیغمبر اور موسا کے درمیان تو دیگر پیغمبر بھی گزر چکے ہیں اسی طرح بڑی بڑی کتابیں وہ نازل ہوئی ہیں زبور بھی نازل ہوئی ہے انجیل بھی نازل ہوئی ہے تو ان ضلع میں باد صرف یہ کیوں کہا جا رہا ہے تو مفسرین اس کے کئی جوابات دیتے ہیں ایک جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں یہودی جن تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے دین پر تھے ایک جواب وہ یہ دیا جاتا ہے یا دوسرا جواب وہ یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور دیگر کتابیں انجیل زبور وغیرہ یہ اس کے یہ اس کے متممات میں سے ہیں یعنی یہ اس کی تتمیم کرتے اتمام کرتے ہیں اکمال کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اصل کتاب کی حیثیت وہ تورات کو حاصل تھی تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان ضلع میں بعد موسا اور قرآن جگہ جگہ قرآن اور تورات کو یکجا ملاتا ہے ابن کثیر یہاں پہ کہتے ہیں کہ قرآن اکثر زیادہ طور پر جو تشبیح ذکر کرتا ہے یا زیادہ طور پر آسمانی کتابوں میں جس کتاب کو قرآن اکٹھے ذکر کرتا ہے قرآن کے ساتھ تو وہ تورات ہے سورہ انعام آیت نمبر اکانوے بہانوے وہاں پہ یہ ایک مثال اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چونکہ دوسری مثال جنات کا یہاں پہ قرآن اور تورات کو ملانا اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ورق ابن نوفل جب پہلی وہی آئی اور اللہ کے پیغمبر خدیجہ اللہ کے پیغمبر کو ورق ابن نوفل کے پاس لے گئے تو بخاری کی اس روایت میں بھی آتا ہے حازن ناموس اللذی انزل ہاذنامو سلاموسا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے وہی ناموس ہے کہ جو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام پر بھیجا تھا جبریل تو قرآن اور حدیث میں قرآن اور تورات یہ یکجا یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ابن کثیر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ انجیل اور یہ بعد کی کتابیں یہ توات کا تتمہ تھیں اور اس نے تورات کے احکام کو وہ پورا کیا تھا یعنی اصل اور بنیاد کی حیثیت وہ تورات کو حاصل تھی تو جناد بھی یہاں پہ کہتے ہیں ان ضلع بعد بادی کہ جو اتاری گئی ہے حضرت موسا علیہ السلام کے بعد مصدقل لما بین اور اس کا پیغام بھی کوئی انوکھا اور اجنبی نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں یہ دی و الا تریق مستقیم یہ کتاب راہ دکھاتی ہے حق کی جانب کیا آج کے مسلمان نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے مسلم آج کا مسلمان تو قرآن کے بغیر وہ حق کا دعویدار ہے کہ میں حق پر ہوں قرآن کو پڑھا نہیں ہے تو تم حق کو کیسے سمجھ سکتے ہو قرآن کے بغیر شیطان نے تمہیں ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ تم حق پر ہو اور یہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تب جا کر اسے اپنی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے حق پر تھا سری گمراہی میں ہوتا ہے عقیدہ گمراہی کا ہوتا ہے اور شیطان نے اسے بہکایا اور بھٹکایا ہوتا ہے کہ تم حق پر ہو جیسے سورہ زخرف آیت نمبر چتیس میں گزرا شان ذکر رحمان لہو شیتان لہو کریم سدو نحم عانبیل وبون محتدون یہ راہ دکھاتی ہے یہ کتاب حق کی جانب وہ الا تری مستقیم اور سیدھے راستے کی جانب سیدھے راستے کی طرف ابن کثیر یہ کہتے ہیں یہ دی الحق کی ولا تری ق مستقیم وہ کہتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں یا عقیدہ ہے اور یا عمل ہے یا عقیدہ ہے اور یا عمل ہے تو ابن کثیر وہ یہ دی الحق اس کا معنی کرتے ہیں اے یہ دی الیحق کی فل اعتقاد کہ عقیدے میں قرآن رہنمائی کرتی ہے حق کی جانب قرآن کے بغیر بندہ حق عقیدہ وہ اپنا نہیں سکتا حق عقیدے کو سمجھ نہیں سکتا جیسے سورہ شورا آیت نمبر باون میں گزرا وکدا لکھا کرونا ما کن تدری مل تاب ولل ایمان اے پیغمبر قرآن کے نزول کے بغیر آپ کو ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے حق ابن کثیر کہتے ہیں فل اعتقادات عقیدے میں قرآن ہی رہنمائی کرتا ہے وہ الا تریق مستقیم اے فل عمل یعنی قرآن عقیدے اور عمل میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ دی ال الحق و الا تریقم مستقیم یا قومنا اے ہماری قوم عجیب داعی اللہ بات مانو عجیبو مان لو داعی اللہ اللہ کے داعی کی یعنی پیغمبر کی داعی اللہ اللہ کے داعی کی اور سورہ حامیم سجدہ وہاں پہ گزرا تھا آیت نمبر چونتیس میں تین تیس میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں نے کہا کہ یہ سورہ اخقاف یہ گزشتہ حوامیم کا خلاصہ ہے اسی لیے ایک ایک لفظ پر اب یہاں پہ اس ایک درس میں وہ تمام تلخیص وہ اکٹی نہیں ہوتی کیونکہ درس طویل ہو جائے گا ایک ایک لفظ میں ان صورتوں کے ساتھ ان آیات کے ساتھ آپ اسے ملاتے جائیں یا قومنا اے ہماری قوم عجیب داعی اللہ بات مانو اللہ کے داعی کی وآمنو بہی اور ایمان لاؤ اس قرآن پر یا اس داعی پر یغفر لکم من ذنوبکم تو وہ بخش دیں گے تمہیں تمہارے گناہ ویجرکم من عذاب علیم اور وہ پناہ دیں گے تمہیں اور وہ بچا دیں گے تمہیں من عذاب علیم دردنا کا عذاب سے بشارت دے رہے ہیں اب تخویف دے رہے ہیں وَمَلْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جس نے بات نہیں مانی داعی اللہ اللہ کے داعی کی فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو پس وہ نہیں ہے کمزور کرنے والا اللہ کو فِي الْأَرْضِ زمین میں یعنی اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو کمزور کر لے وہ اللہ سے کہیں بھاگ جائے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بزرگ بنائے ہیں تو یہ ان کے کام آ جائیں گے قرآن کہتا ہے سلح مندون اولیا اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے بغیر اولیا مددگار اور کارساز نہ تو خود اس کی یہ قدرت اور طاقت ہے اور نہ کوئی اور اس کے کام آئے گا الائے کفی دلالم مبین اور یہ لوگ یہ کھلی گمراہی میں ہیں اور سری گمراہی میں ہے اب سایت میں دلیل عقلی ہے دعوِ توحید پر کیونکہ صورت میں ان تمام صورتوں میں دعوی توحید وہ بار بار ذکر کیا گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں اسی طرح اس صورت میں منکرین قیامت ان کا عقیدہ بھی ذکر کیا گیا کہ آیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس طرح والذی قال لیوالدیہ آیت نمبر جس طرح اپنے والدین کو وہ کہتا ہے آیت نمبر سترہ میں کہ جو اپنے والدین سے یہ کہتا تھا کہ ان انخ کیا میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو قرآن یہاں پہ دلیل عقلی ذکر کرتا ہے اس بات توحید پر بھی اور بعض بادل موت پر بھی اولم یرو ان الذي خلق السماوات ول کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو ول اور زمین کو لم یا یہ اور وہ نہیں تھکا بخل ان کو پیدا کرنے سے زمین اور آسمان کی پیدائش سے اللہ تھکا نہیں ہے یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک کام کو تھک کر وہ تھک کر کے وہ تھک جاتا ہے لیکن اللہ اس پوری کائنات کو بھی پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں ہے تو کیا اللہ نہیں ہے بے قادر قدرت رکھنے والا اعلیٰ اس بات پر کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو قیامت میں کیا اللہ قادر نہیں ہے بلا بے شک کیوں نہیں قادر بے شک وہ قادر ہے ان اعلی کل لشے ان قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے ابسائت میں تخویف اخروی منکرین کو ویومرد الدین کفرو عالنار اور یہ آیت نمبر بیس میں بھی ذکر کیا گیا تھا کفر عالنار اور یاد کرو وہ دن کہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے عالنار آگ پر اور ان سے کہا جائے گا علیہ صحادہ بالحق کہ آیا نہیں ہے یہ دن بالحق حق کیا یہ آذاب حق نہیں ہے یہ قیامت کا دن یہ حق نہیں ہے قالو تو وہ کہیں گے بلا بے شک حق ہے ورب بنا اور قسم ہے ہمارے رب کی کالا تو اللہ فرمائیں گے فضوق العذاب بما تم تکفرون فرون عذاب و اس کے کہ تھے تم انکار کرنے والے حوامی میں صبا کا مضمون یہ ختم ہو رہا ہے تو اب آخر میں اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں مبلغ کو تسلی دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کا کام تبلیغ ہے ان لوگوں پر عذاب کے آنے پر آپ جلدی نہ کریں کہ ان پر فوراً عذاب آ جائے آپ کا کام ہے حق پہنچانا آپ کا کام ہے اللہ کی کتاب پہنچانا اللہ کی کتاب پہنچانا اور عذاب ان پر ضرور آ کے رہے گا کہ جنہوں نے فسق کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کا حکم توڑا ہے اور نافرمانی کی ہے انہیں ضرور بضرور عذاب آ کر رہے گا فصبر بس آپ صبر کریں پیغمبر کما صبر اول الازم منر رسول جیسا کہ صبر کیا تھا اول الازمی وہ ہمت والے من رسول پیغمبروں نے یا تو من اور یہ من بیانیہ ہے یعنی تمام پیغمبر کما صبر اول الازم من رسول اور یا سور شور آیت نمبر 13 میں گزرا تھا وہاں پہ پانچ اول الاظم پیغمبروں کا ذکر وہ کیا گیا تھا ابن کثیر کہتے ہیں جیسے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں حضرت نو ابراہیم موسہ عیسیٰ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن تیمیہ نے بھی مجموع فتح میں انہی پانچ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ اور سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر سات میں انہی پیغمبروں کا ذکر یہ ہو چکا ہے کماسب العظم من الرسل جیسا کہ صبر کیا تھا وہ ہمت والے پیغمبروں نے وَلَا تَسْتَعْجِلْ اور آپ جلدی نہ کریں عذاب کے واقع ہونے کی لہم ان پر ان پر عذاب کے واقع ہونے کی جلدی نہ کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ جائے اور جب ان پر عذاب آئے گا ان پر جب عذاب آئے گا تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہم گویا کہ یہ لوگ یوم یرونہ کہ جس دن یہ دیکھیں گے جس دن کے یہ دیکھیں گے ماں وہ عذاب یو کے کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے لمیل بسو اللہ ساعتم من نہار کہ وہ نہیں ٹہرے دنیا میں اللہ ساعتم من نہار مگر ایک گھڑی دن کی یعنی دن کا ایک گھنٹہ اور دن کی ایک ساتھ انہوں نے دنیا میں یہ وقت گزارا ہے اور اس سے زیادہ انہوں نے نہیں گزارا یعنی ان کی یہ سال ہا سال پچاس سو سال کی یہ زندگی یہ بھی انہیں صرف دن کی ایک گھڑی جو ہے وہ نظر آئے گی سورہ یونس آیت نمبر پینتالیس میں بھی گزرا تھا ویومش رحم کا المسو اللہ سا سور مومنون آیت نمبر ایک سو بارہ تا ایک سو چودہ میں بھی گزرا تھا البسطم اللہ کلیلن وہاں پہ کلیلن کا لفظ استعمال کیا تھا اسی طرح سورہ روم آیت نمبر پچپن میں کہا تا ما لبیسو غیر ساعتن اور سورہ نازعات میں بھی آ جائے گا کہ انہم یوم یرونہا لم يلبسو الا عشیتن او دحاہا صرف عصر کا وقت یا چاشت کا وقت تو قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے لم يلبسو الا ساعتن من نہار کہ انہوں نے وقت نہیں گزارا اور وہ نہیں ٹہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی بلاغ یہ قرآن یہ پہنچانے والی کتاب ہے کیا مطلب اے پیغمبر ان لوگوں پر عذاب نازل ہونے کی جلدی نہ کریں بلکہ آپ کا کام ہے تبلیغ اور باقی حساب ہمارا کام ہے بلاغن یہ قرآن تبلیغ کی کتاب ہے یہ پہنچانا ہے قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں پہ بھی آپ بلکہ قرآن میں تو دیکھ لیں جہاں کہیں پہ تبلیغ کا لفظ آیا ہے وہاں پہ ساتھ میں وہی کا ذکر قرآن کا ذکر یہ ضرور کیا گیا ہے پتہ نہیں لوگ تبلیغ کرتے ہیں قرآن کے بغیر یہ کیسی تبلیغ ہے بلاغن یہ قرآن پہنچانے کی کتاب ہے اور یہ قرآن یہ پہنچانا ہے اور قرآن کے پہنچانے کے بعد جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں تو وہ فاسق لوگ ہی ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ جب قرآن کے ذریعے حجت تمام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اس کا انکار کرنے والے اور نافرمان وہی ہلاک کیے جاتے ہیں فحل یہلک الا القوم الفاسقون پس ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر وہ قوم الفاسقون نافرمان اور اللہ کا حکم توڑنے والے تو حوامی میں سبع میں ایک ہی مقصد وہ ذکر کیا جا رہا تھا فدع اللہ مخلصین لہ الدین کے بکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اس دعوے پر ان چھ صورتوں میں گیارہ شبہات ذکر کیے گئے اور ان سے متعلق دیگر شبہات بھی ذکر کیے گئے لیکن یہ گیارہ وہ مرکزی شبہات تھے جن کے جوابات دیے گئے صورتوں میں ان سات صورتوں میں قرآن کی ترغیب بار بار ذکر کی گئی ان سات صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ مشترک تھا اور ان سات صورتوں میں یہ ایک ہی مضمون یہ بیان کیا جا رہا تھا قرآن مجید کا خلاصہ اگر پڑھنا ہے مختصر الفاظ میں تو سات آیات سورہ فاتحہ کی پڑھو کیونکہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے مختصر ترین الفاظ میں اسی لیے قرآن کے آغاز میں ہے اور بطور براعۃ الاستحلال کے ہے اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہو تو یہ سات صورتیں پڑھو یہ بھی سات ہیں حوامی میں صبا اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ یہ حوامی میں ہے اور اگر پھر اس سے مزید تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ سے ونناس تک پورا قرآن پڑھو تو قرآن کا مزہ آ جائے گا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفی عطا فرمائے وہ سورف نہ فرم جن اور یاد کرو کہ ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک گروہ جنات میں سے کہ وہ غور سے سن رہے تھے قرآن کو پر جب وہ حاضر ہوئے اس قرآن کے پاس یا اللہ کے پیغمبر کے پاس قالو تو کہا انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے سے انسیتو خاموش رہو پر جب پورا ہوا بیان قرآن کا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے تو انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنی ہے ایک عظیم شان کتاب کہ جو اتاری گئی ہے موسا علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں وہ راہ دکھاتی ہے حق کی طرف عقیدے میں اور سیدھے راستے کی طرف عمل میں بھی اے ہماری قوم عجیب بات مانو داعی اللہ اللہ کے داعی کی دعوت دینے والے کی اور ایمان لاؤ اس قرآن پر اس پیغمبر پر تو وہ بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ اور وہ پناہ دیں گے تمہیں اور وہ بچا دیں گے تمہیں دردناک عذاب سے اور جس نے بات نہیں مانی اللہ کے داعی کی تو پس وہ نہیں کمزور کرنے والا اللہ کو فل ارد زمین میں اور نہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے بغیر مددگار اور کارساز اور یہ لوگ شریح گمراہی میں ہیں اولم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور وہ نہیں تھکا ان کی پیدائش سے تو کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو قیامت میں بلا بے شک انہوں آلہ کلش ان قدیر وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے اور یاد کرو وہ دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن سے توحید سے عالناری آگ پر جہنم کی آگ پر ان سے کہا جائے گا علیہ صحادہ بالحق کیا نہیں ہے یہ دن یہ قیامت یہ آذاب بالحق حق کیا نہیں ہے قالو تو وہ کہیں گے بلا بے شک حق ہے اور قسم ہے ہمارے رب کی تو کہے گا اللہ تو چکو آذاب بس اس کے کہ تھے تم انکار کرنے والے بس صبر کرو اے پیغمبر اے مبلغ جیسا کہ صبر کیا تھا ان ہمت والے پیغمبروں نے اور جلدی نہ کرے ان لوگوں پر عذاب کے واقع ہونے کی اور جب ان پر عذاب واقع ہوگا اور یہ عذاب کو دیکھیں گے تو گویا کہ یہ لوگ یوماں جس دن کہ دیکھیں گے وہ عذاب کے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا تو پھر یہ کہیں گے کہ لم یل بسو کہ وہ نہیں ٹہرے دنیا میں وقت نہیں گزارا انہوں نے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی اور یہ قرآن یہ پہنچانے والی کتاب ہے اور یہ تبلیغ کی کتاب ہے بس ہلاک نہیں کیے جاتے مگر قوم الفاسقون نافرمان اور اللہ کا حکم توڑنے والے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین